اچھی تعلیم اور صبر دونوں نے مل کر یہ محل بنا دیا تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ ابھی مامو یوسف رحمت اللہ کی باری آ گئی ایک صاحب نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد رضا رحمت اللہ نے وہ کہتے تھے میں نے خواب دیکھا ایک مرتبہ اور وہ وقت تھا کہ امام محمد رحمت اللہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کیا گزری فرمایا سب معافی ہو گئی اور اچھی طرح بخش دیا اللہ نے مجھے میں نے پوچھا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے تو فرمایا مجھ سے دو درجے اوپر ہیں جنت میں میں نے کہا امام حنیفہ حنیف رحمت اللہ عرمان لگے ان کا کیا پوچھتے ہو وہ تو اعلیٰ چین میں ہیں یعنی اللہ کی ایسی رفاقت ملی جیسی رفاقتیں امبی علیہ صلاۃ السلام کا خاصہ خادثہ شجاع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام یوسف رحمۃ اللہ جنازے میں تھا اور میں دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور قریش کے جہاں اکابرین کی قبریں تھیں وہاں ان کی تدسیم امام یوسمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے امام تحابیر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی عقیدے بیان کر رہا ہوں یہ فکہ ملت کا یہی عقیدہ تھا امت کے بڑے بڑے فقہ تھا اور ان میں انہوں نے نام لیا تھا پہلا نعمان بن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ امام نیفا دوسرا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یعقوب بن ابراہیم الانصاری اور تیسرے امام ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی یہ تیسرے امام جو ہیں محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ان کی ولادت ہوئی ہے ایک سو بتیس ہجری میں یا پھر ایک سو ہجری میں اور اس لحاظ سے یہ امام و حلیفہ رحمت اللہ علیہ سے یعنی امام صاحب کے انتقال پر ان کی کل عمر اٹھارہ برس تھی بس اور اتنی کم عمری میں اتنا علم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا کہ بیٹھ کے امام یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر یہ مسلمانوں کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کی عمروں میں شہروں کے حکمران لگ جاتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں تضا کے عوضے لیتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں لشکروں کے چیف بن جاتے تھے اور شہروں کے شہر فتح ہو جاتے تھے وہ امت ختم ہو گئی اس امت کا نام امت محمدیہ تھا علیہ السلام اب تو وہ آ گئے جیسے آٹا چھان دیا جائے تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اب وہ لوگ رہ گئے ابو عبد محمد بن حسن بن فرقانی بنو شہبان سے تعلقی جہاں سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ عربی تھے شام کے قریب ایک جگہ تھی واسط وہاں ان کے والد تھے پر وہیں ان کا گھر تھا وہیں ان کی ولادت ہوئی اور اتنے جلیل القدر سے تھے کہ ان کی کتابیں زمانے بھر میں ان کے محاصرین میں انہوں نے شہرت پائی اور لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ہیں یہ پورے اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے انٹرنیشنل نیشنل لاس پہ لکھا مسلمانوں کی خلافت کا دوسرے حکمران کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے کیا قانون ہونا چاہیے اور ہمارے ان کے تعلقات کن کن اصولوں کی بنیاد پر قائم رہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے چار سال تک رہے پھر امام علیفہ رحمت اللہ علی کے انتقال ہو گیا اور جو باقی تکمیل تھی وہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے کی پھر ان کے شوق میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی اور مدینہ منورہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ حیات تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو یہ شرط ہے ان کا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے قبیلی حدیث پڑھتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے سات سو روایات مجھے اپنی زبان مبارک سے سنا اس شرط میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شریک امام شافی رحمۃ اللہ علی بھی نہیں ہے امام شافی رحمتہ اللہ کہتے ہیں میں جب گیار حضرت کی خدمت میں مدینہ منورہ حدیث پڑھنے تو ان سے فرمایا میرے سامنے لوگ پڑھتے ہیں اور بس میں نہیں پڑھتا تو امام محمد رحمت اللہ جب حاضر ہوئے تو ان کو سات سو احادیث خود پڑھ کے سنائے حتیہ کہ لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا کہ امام محمد رحمت اللہ نے اپنے زمانے کے کام والد کا انتقال ہو گیا اور تیس ہزار سونے کے دینار انہیں وراثت میں ملے فرماتے تھے آدھے پندرہ ہزار دینار خرچ کر کے میں نے صرف لینگویج زبان سیکھی کہ عربی کیا ہے شاعری کے لیے اور زبان کے لیے پندرہ ہزار دینار خرچ کیے اساتذہ کو پیسے دیے جا کر پڑھا فیس صداقی کی اور عربی سیکھی اور فرماتے تھے بقیہ پندرہ ہزار میں حدیث اور یہ دو علوم حاصل کیے اور بیس سال کی عمر میں امام محمد رحمت اللہ خود اپنا حلقہ قائم ہو گیا تھا پڑھاتے تھے تمام عمر بس اپنے گھر میں رہے کہیں زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا اور سفر بھی ہوئے ہیں تو اس وقت جب بامن رشید وغیرہ شہزادے بادشاہ ان کے ساتھ وغدنا ساری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزارتے کے گھر والے کہتے تھے کہ کتابوں کا ڈھیر چاروں طرف ہوتا تھا اور امام محمد رحمت اللہ بیٹھے لکھتے رہتے تھے امام محمد رحمت اللہ کے نواز سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو دیکھا بس وہ کتابوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور لکھتے تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اور ہماری نانی ہماری والدہ کسی نے بھی گھر میں سے کسی چیز کی فرمائش کی تو اصول کے طور پہ گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی کام نہ بتاؤ میں نے ایک وکیل رکھا ہے اس لڑکے سے کہو جو کہو گے کام تمہارا ہو جائے گا اور مجھے نہ تنگ کرنا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا دل فارغ رہے اور میں کتاب و سنت پہ کام کرتا ہوں ان کے نواسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت تعلق کی وجہ سے ہم لوگوں سے کبھی انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے کچھ فرما دیتے تھے اور کبھی امام محمد رحمت اللہ عرصے پر ابرو کے ذریعے کوئی بات اشارہ فرما دیتے تھے بس یہ چیز اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا ہے مدینہ منورہ میں زحاک ابن عثمان تھے ابراہیم تھے رحمت اللہ عمام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان سے پڑھا ہے مکہ مکرمہ میں آٹھ بڑے بڑے محدثین تھے تلہ ابن عمر اور زمار ابن صالح اور سفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھائے مدینہ منورہ میں سترہ کے قریب اس آترہ سے جا کر حدیث سنی اور لکھی بسرہ میں بھی ایسی شعبہ بن حجاج اور عباد ابن عوام کے واسط میں تھے پھر علم حاصل کرنے شام قریب کی جگہ پہ چلے گئے اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے اور عبداللہ ابن مبارک سے بھی علم حاصل کیا ان کے بھی شاگردیں گے اور اسی طرح اللہ تعالی نے شاگرد بھی ایسی اچھے دیے ابو حفظ کبیر احمد بن حف یہ شاگرد تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے شاگرد کون تھے ابو حفظ کبیر جو ہیں یہ ابو حفظ کبیر کے شاگرد تھے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی فکا جو پہنچی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک تو یہ ابو حفظ کبیر کے ذریعے بھی پہنچی ہے اور بعض دیگر ذرائع سے بھی اور یہ ابو حفظ کبیر جو تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد یہ اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے والد آپس میں دوست تھے امام بخاری رحمتہ اللہ کے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے محمد بن اسماعیل کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں لیا تھا کہ میری اولاد کا خیال کرنا تو ابو حفظ کبیر رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ کا خیال کیا اور انہیں پڑھایا بھی اور یہ خود شاگرد تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ کے دوسرے ایک شاگرد تھے موسا بن سلیمان جانی. اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ان سب کو انہوں نے پھیلایا مشرق میں بہت زیادہ تعلیم دی موسا بن سلیمان جو جانی. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تیسرا کمال کا شاگرد جو اللہ نے عنایت فرمایا یہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ علی نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اتنا پڑھا ہے اتنا پڑھا ہے کہ آگے چل کے شاید بات آئے کہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ہر طرح سے ان کی برتری اور علم کے قائل تھے یہاں تک کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے والد کو تو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں لکھا ہے تاریخ میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا تھا تو اسی اعتبار سے تو ان کے سوتیلے بیٹے بھی ہوئے پھر اسد ابن فرات تیروانی جنہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو سیمانہ میں پھیلایا کہ اسپین فرانس اس کے قرب و جوار میں جتنی فقہ مالکی کی حکمرانی رہی ہے سب کی اصل یہ اسد ابن فرات ہیں یہ اسد ابن فرات امام امام محمد رحمت اللہ کے ایسے مایا ناز شاگرد تھے کہ اسد فراد کہتے ہیں میں پڑھنے آیا سپین سے مدینہ منورہ تو امام مالک رحمت اللہ نے پڑھایا تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے جواب دے دیا میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے دیکھا پھر ایک دن پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ جو فرضی مسائل ہیں نا کہ یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتا ایسے مدینہ منورہ میں تعلیم ایسے نہیں ہوتی اور اگر تمہیں اسی طرح پوچھنا ہے تو پھر تم فرمایا کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ میں اس وقت امام محمد رحمت لال کی حکمرانی تھی علم کی تواد کہتے تھے جب میں گیا اور حجتیں قدمی شروع کی آپ یہ فتوا دیتے ہیں یوں ہو جائے تو کیا ہوگا یوں ہو جائے تو کیا ہوگا امام محمد رحمت اللہ بڑے خوش ہوئے امی سے فرمایا ہم تمہیں پڑھائیں گے میں نے کیا کہ میں کس وقت آؤں تو فرمایا دن کو تو کوئی وقت نہیں رات کو آ جائے تو کر رات کو جاتا تھا اور عشاء کے بعد بیٹھ کے مجھے پڑھاتے تھے اور ساتھ انہوں نے ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا ہوتا تھا خود نیند آتی تھی تو پیالے میں ہاتھ ڈال کے تر کر کے اپنے شیرے پہ پھیل لیتے تھے میں سوتا تھا جب مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی تو اسی پانی کو ہاتھ گیلا کر کے میرے منہ پہ چھڑک دیتے تھے اور اسد ابن خوراک کہتے ہیں مجھے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس طرح پڑھایا جس طرح چڑیا اپنے چھوٹے بچے کے منہ میں کھانا ڈالتی چوک ڈالتی پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی حضرت نہیں. پیسے میں دے دوں گا تم پڑھو اسد ابن فرات کو پڑھا کر بھیجا تھا اسپین اسد ابن فرات رحمت اللہ رہے ہیں جنہوں نے دو ممالک میں زبردست کام کیا ایک اسپین میں اور ایک سسلی میں سسلی میں یہ جتنے حنفی فکا ملتے ہیں یہ سب سب کے سب اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ کے محتاج ہیں اس لیے کہ اسد ابن فرات ہنفی فقہ انہوں نے پڑھ لی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور مالکی فقہ ادھر تعلق تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی خود امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے بھی براہ راست بھی شاگرد تھے ان کے تو اس لیے اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ کو دونوں طرف عبور تھا تو دونوں طرح کے شاگرد تھے ان کے سی میں جو ان کے شاگرد تھے ان پر انہوں نے محنت کی ہنپی فقہ میں اس لیے سسلی میں جب بھی مسلمانوں کی حکمرانی رہی جب تک ہنپی فقہ فانزائش رہی یہ عصد ابن فورات ہیں امام محمد رحمت اللہ رہ کے شاگرد ہیں ایسے ہی ابو جعفر محتر امام محمد کے رابعین علی ابن صالح جرجانی امام محمد رحمت اللہ رہ کی کتاب کیسانیات ہے یہ جی شعیب ابن سلیمان کی روایت ہے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ شام کے جن محدثین سے روایت لائے ہیں ان میں ابو ذکری ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ابو ذکری یہ ابن صالح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام شافی امام احمد ابن امبل امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد ابو ذرہ اور ابن بھی دنیا جو مشہور محدث ہیں ان سات کے ساتھ چوٹی کے امت کے محدثین کے صرف ایک واسطے سے استاد ہیں دادا استاد بنتے ہیں رحمہ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بہت لوگوں کو پڑھا ہے یہ اگن جو یہ ابو شیخ سہانی حافظ ابو نعیم امام تحاوی خود ایک واسطے سے بن سلام یہ سب لوگ ایک ایک واسطے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تو شاگرد تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تین سال گزارے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رح کے پاس اور پھر انہوں نے کتاب لکھی موتا محمد اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے بائیس شاگردوں سے جو روایت امت میں چلی ہے اس میں سب سے اچھی روایت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کی وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے کمال کیا ہے کہ ہر باب کی احادیث ذکر کرتے ہیں نماز وزو وغیرہ وغیرہ ہر ایک کی احادیث لائیں گے احادیث کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کون سی احادیث ہیں جو عراق والوں نے بھی لی ہیں اور پھر کون سی احادیث ہیں جنہوں نے عراق والے دیا امام محمد بہت اچھی روایت ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی امام مالک رحمۃ اللہ سے اللہ نے بے پناہ ذہانت سے نوازا تھا ایسے ذہین تھے کہ ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور کم عمر تھے تو کسی نے سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ ایک شخص کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور پانی مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے اب وہ کیا کرے امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا ناپاک ہے یہ مرد و عورت کوئی بھی ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے امام محمد رحمۃ اللہ اس کیا کہ حضرت نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں پانی بھی دیکھ رہا ہو تو کیا کرے تو امام مالک رحمت اللہ فرمایا مسجد میں نہیں جا سکتا نا پاک اور بار بار یہ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ انہیں تو اطمینان نہیں ہوا تو فرمایا تمہارا اپنا کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت تیم کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور پانی باہر لا کے نہا لے امام مالک رحمت اللہ چونک گئے اور کہنے کہ کہاں کے ہو تو امام محمد رحمت اللہ عباد بالکل یہ آغاز تھا گویا کا بھی تھے تو اشارہ کیا زمین کی طرح اور یہی کا ہوں ختم ہوا سبق اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں نے امام مالک رحمت اللہ سے کہا کہ یہ محمد ابن حسن ہے اور امام کا رحمت اللہ کا شاگرد ہے امام مالک رحمت اللہ نے حیرت سے کہ اچھا یہ محمد ہے؟ اور پھر فرمایا یہ تو عراق کا ہے یہی کہ حضرت اس نے جھوٹ نہیں بولا وہ تو زمین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں یہی کہوں تو امام مالک رحمت اللہ مسکرائے اور فرمایا یہ تو پہلی ذہانت کے جواب سے بھی بڑی ذہانت کا جواب ہو گیا پہلی بات سے دوسری بات بڑھ گئی یعنی پہلا جو فتو دیا تھا وہ بھی ذہانت کی غمازی کرتا تھا کہ وہ تیمن کر کے مسجد میں چلا جائے اور پانی لے آئے اور باہر آ کے غسل کرنے کر لے تو یہ دوسرا ہے اس سے میں نے پوچھا کہ کہاں کیوں تو جو اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا یہ اس سے زیادہ ذہانت کی بات اللہ نے بہت گہری سمجھ دی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اور جو مسائل دیگر کے ہاں مہینوں میں حل ہوتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ یوں سمجھ دیجیے کہ منٹوں میں حل ہو جاتے تھے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شہفیا دریافت کیا کہ علمی مسائل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ زیادہ ذہین تھے یا امام محمد رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ تو جواب کے لیے پیار بیٹھے ہوتے تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ چونکہ جسم بھاری تھا تو لاپرواہی کے ساتھ لیٹے رہتے تھے لیکن جب بھی سوال کیا بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس لاپرواہی میں کیا جواب دیں گے ٹھیک انہوں نے صحیح فتوا دیا ابن کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ سے زیادہ فقیر اور حافظ رحمۃ اللہ کی امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عراق اور کوفہ میں فقہ میں حکمرانی جس شخص کی تھی وہ امام محمد کی تھی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی جیسے کہ ابھی ذکر کیا امام شافی اور رشید البن فرات رحمت اللہ علین یہ سب ان کے شاگرد اور رشد البن فرات نے امام محمد رحمۃ اللہ سے امام منیفا رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے ابن القاسم سے اور ان سارے مسائل کو حاصل کر کے ساٹھ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس کا نام مجموعے کا اپنے نام پہ رکھا اسدیا کے نام سے مصر کے علماء نے شاہ کہ اسد ابن فرات کو راضی کر لیں کہ وہ اپنی انساٹ یو کے مشتمل کتاب کی نقل انہیں دے دیں تو اسد ابن فرات رحمت اللہ نے اجازت دے دی اور لکھا ہے کہ چمڑے کے تین سو ٹکڑوں تین سو کھالوں پر وہ پوری کتاب لکھی گئی یہ جو مدنا ہے نا امام صاہن رحمتہ اللہ علیہ کی اس کی اصل یہی ہے افریقہ میں امام فارمت اللہ علیہ کا مذہب انہوں نے ہی پھیلایا دو سو تیرہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا سب ابن سباد کا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام فر احمد اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنا ذانو تلمس طے کیا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور امام یوسف احمد اللہ علیہ کا انتہائی عزت احترام یہ سب چیزیں تھیں ان کے پاس جن لوگوں نے ایسے کسے نقل کیے ہیں کہ امام محمد اما یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپس میں کچھ گڑبڑ تھی سب چھوٹ امام یوسف رحمۃ اللہ اس تو پڑھتے رہیں گے اور معمول یہ تھا کہ صبح کے پہلے وقت میں فجر کے بعد دوسرے آئمہ حدیث کی خدمت میں جاتے اور پھر جب دن چڑھ جاتا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے کام سے فارغ ہو جاتے تو پھر یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یوسف رحمت اللہ بھی صبح پڑھاتے تھے وہ پھر اپنی پڑھائی ہوئی چیزوں کا اعادہ کرتے ایک دن ایسے ہوا کہ امام محمد رحمت اللہ دیر سے پہنچے اور شاگرد کہتے ہیں ہم کسی علمی بحث میں مصروف تھے اور یہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ سے کوئی سوال پوچھا جس کا جواب انہوں نے کچھ اور دیا جبکہ وہی مسئلہ پہلے گزر چکا تھا اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ اور دے چکے بظاہر یہ دونوں امہ میں جو اختلاف ہوا وہ امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے متعلق تھا تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے ہمارے حضرت یعنی امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فتویٰ دیتے تھے اور پھر فرمایا کہ محمد تمہیں بھی یاد ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کتاب منگوا لیتے ہیں اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال ارشادات محفوظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا کتاب منگوائی تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ وہ نکلا جو امام محمد رحمت اللہ علیہ دے رہے تھے اس بھری مجلس میں سب کے سامنے بلا تغلط امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری غلطی ہے وہ سب تم نے ٹھیک کہا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے حادثہ ایسا ہوتا ہے تو جن لوگوں کا آپس کا اتنا اچھا تعلق ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں کرنے لگیں کہ اگر آپ اس قصے کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ما اللہ دو جاہل آدمی سے کسی طرح عزت اور احترام کو ہوا تعلق ہی نہیں تھا اور افسوس تو یہ ہے کہ امام سرخصی رحمت اللہ جیسے فقیر اور امام شرفی رحمت اللہ علیہ جیسے زیرہ کو دانا شخص نے بھی اس قصے کو نقل کر دیا حالانکہ وہ قصہ بالکل مناسب نہیں ہے اسی طرح جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام محمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ آپس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی سب جھوٹ پر مشتمل محدت سمیری ہیں رحمت اللہ علیہ وہ خود کہتے ہیں کہ عیسا ابن عبان اور میں ہم لوگ کھٹے پڑتے تھے لیکن عیسی ابن عبان امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں ان سے پڑھنے میرے ساتھ نہیں جاتے تھے میں نے انہیں ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ چلا کرو حدیث کی تعلیم حاصل کرنے اور سارے اساتذہ کے بعد جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں ایک یہ مجلس بھی ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں جاتے اور فرماتے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن عبان بہت اچھے حافظے کا لڑکا تھا ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور وہ دن امام محمد رحمت اللہ عرق پڑھانے کا تھا تو میں عیشا کے سر ہو گیا کہ آج تو ضرور بیٹھو گے اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا میں نے زیادہ اشرار کیا بٹھا لیا تو جب فارغ ہوئے امام محمد رحمت اللہ رکھ پڑھا کے تو میں عیشا کو لے گیا اور میں نے ارد کیا کہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں ابان اب کے بیٹے ہیں اللہ نے بڑا اچھا حافظہ اور ذہن اسے دیا لیکن میں جب بھی اسے کہتا ہوں کہ آپ سے آ کے بڑے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے استاد اماں محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں وہی پرانی بات امام پر رحمت اللہ علیہ بھی یہ الزام تھا کہ حدیث نہیں آتی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ الزام امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا بیٹے عیسا کیا بات پہنچی ہے ہم حنفی کنہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اگر تم ہمارے متعلق یہ جی کہتے ہو تو ہمارا موقف بھی سننا چاہیے تو محدث سمیری محمد ابن محمد رحمت اللہ عرب کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو گویا بحث کے لیے تیار بیٹھا تھا پچیس ابواب کی احادیث اس نے اعتراض میں پیش کی اس نے کہا یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے محمد رحمت اللہ علیہ ایک ایک بات پر روک کے اسے جواب دیتے رہے سرمایہ اس جو حدیث تم کہہ رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منسوخ ہے یہ پہلے کا عمل ہے یہ بعد کا عمل ہے یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے اس, حدیث پر اس وجہ سے فتوار نہیں ہو سکتا محمد ابن کہتے ہیں جب پچیس ابوا پر بحث ہو گئی اور دن چڑھ گیا زیادہ تو میرے یہ دوست عیسا اس مسجد سے اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ کی قسم مجھے خیال تک نہیں گزرا کہ خدا کی خدائی میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو اتنا علم اللہ نے دیا حتیٰ کہ وہ پھر امام محمد رحمت اللہ سے چمٹ گئے اور پھر جدا نہیں ہوئے امام محمد رحمت اللہ جو کتاب لکھی ہے کہ کتاب الحجل آل المدینہ کتاب الحج اللہ المدینہ یہ جو امام محمد رحمت اللہ کی کتاب ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ عیسی عیسائی عبان کو لکھوائی تھی خلیفہ مامون الرشید جیسے آدمی کو لوگوں نے جا کر کہا کہ مامون امام محمد رحمت اللہ حدیث کے خلاف فتوی دیتے ہیں اور اسے حدیث نہیں آتی سب سے بڑا الزام ہنفیوں پر بس یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں آتی انہیں پلا کوئی پوچھے کہ انہیں ابھی تو حدیث آتی نہیں تھی تو اتنی مصیبت میں ڈال دیا باقیوں کو اگر انہیں آتی ہوتی دو چار تو پھر کیا کرتے حدیث نہیں آتی تھی اور اتحاد کرتے رہتے تھے حدیث نہیں آتی تھی انہیں اور امت کی اکثریت ان کی پیروکار ہو گئی اور حدیث نہیں آتی تھی اور امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ دعائیں دیتے رہے امام ابو بُنیفا رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بُنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے فضیلت کا اعتراف کرتے رہے اور حدیث پھر بھی حنفیوں کو نہیں آتی تھی بیٹھے کتابیں کھول کے یہ امام بخاری امام مسلم فرمزی, نسائی رحمت اللہ علیہم ایک ایک ان کی روایت میں جتنے نام آتے ہیں ان کی اکثریت اوپر جا کے امام حفاظ رحمت اللہ سے امام یوسف سے امام محمد سے کہیں نہ کہیں جا کر حنفیوں کے ساتھ مل جاتے جہاں اتنے واسطے درمیان میں آ گئے وہ لوگ قابل اعتبار تو فرمزی کی بجائے امام فرمزی اور محمد بن اسفایل کی بجائے امام بخاری اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اس پر فائز ہو گئے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ اور دو واسطے آئے اس شخص کو حدیث میں آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ازام امام محمد رحمت اللہ علیہ الزام تو مامون نے دعوت دی اللہ کو اور ان کا آؤماں محمد سے بحث کرو پریماں محمد رحمت اللہ علیہ سے بحث کی گئی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ جس نے چپ کرا دیا معمول الرشید کے زمانے کا اور بھی ایک عجیب دلچسپ قصہ ہے بجلا کے پل پر ایک صاحب بیٹھ کے نام نہیں لیتے ان کا اللہ تعالی ان کے بھی درجے بلند فرمائے اور انہوں نے کیا کیا دور تعلیم کا تھا پڑھنے لکھنے کا تھا مسلمانوں میں کوئی جاہل مسلمانوں میں کوئی ان پڑھ یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا تو صبح و صبح سب لوگ جب پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو وہ محدث بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے دجلہ کے پل پہ یا دریا کے پل پہ اپنی کتابیں جو تھی تحریر اس کو دھوتے رہتے تھے پانی ڈالا صفا دھو دیا کسی جانور کی کھال پہ لکھا ہوا ہے اس کھال کو دھو دیا لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے کہ آدمی کیا کرتا ہے تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرتے ہو حضرت کی کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ جتنی بدعتیں اور جتنی خرابیاں ابو حنیفا نے دین میں پھیلائی ہیں یہ اس کی روایتوں کو دھوتا ہوں بیٹھ کے اس حد تک حسر تھا امام صاحب رحمت اللہ رے سے اور ان کے سے شدہ شدہ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی کہ جناب ایک بڑے میاں ایسے بیٹھتے ہیں اور صبح اپنی کتابیں دھو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حنیفہ نے جو گمراہی پھیلائی ہے یہ اس کو دھوتا ہارون مامون الرشید تک اطلاع پہنچ گئی کہ شہر میں یہ بھی ہو رہا ہے تو اس نے بلا لیا یہ تو پہلے سے تیار تھے کہ کہیں خلافت میں شکایت لگائیں امام محمد کی امام اُوسف امام و غنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فوراً پہنچے تہارون نے مام مامون الرشید نے کہا حضرت کون سی حدیث ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہنفیوں نے حدیث کے خلاف کچھ کہا ان کا یہ حدیث الرشید نے کہا مجھ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ روایت ارشاد فرمائی تھی اور یہی وہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی پہ ہنفیوں کے حامل ان کا یہ حدیث ہے تیسری چوتھی ایک ایک کر کے مامون آپریشن کرتے رہے اور پرخشے اڑا دیے ان کے دلائل کے اور کہنے کے جتنی روایات آپ پیش کرتے ہیں ان سے اچھی روایات خود مامونی اور ہم نے یہ ساری چیزیں سنی اگ ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور پریشان مامون نے کہا کہ اگر اس بہاپے کا خیال نہ ہوتا نا تمہارے تو ایسی سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے آپ تشریف لے جائیں اور یہ تماشا چھوڑ دیں جتنی احادیث دیگر محبد سین اور اما کے پاس ہیں امام رحمت اللہ علیہ کے پاس اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم اس درجے کے درائل کیا فائدہ آپ کے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لکھا حافظ ابو القاسم للکائی رحمت اللہ علیہ شرح سننا میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا کال نقل کیا انہوں نے کہا وہ کہ اپنے عقیدے میں اتنے صاف تھے کہ فرماتے تھے جو شخص خدا کی کتاب قرآن کو مخلوق کرے اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا بالکل صاف عقیدہ امام للکائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس دنیا کا آسمان جسے تم اپنی نگاہوں سے دیکھ پاتے ہو اللہ اس پہ نازل ہوتا ہے اور پھر امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کا اس آسمان پہ آنا نازل ہونا واپس جانا یہ کیسا ہے یہ کیا چیز ہے ہم اس کی تشریح اور تفریح میں جانا پسند نہیں کرتے پھر انہیں لکھا کہ مشرق سے مغرب تک کے تمام فوکہ اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان احادیث پر بھی جو قابل اعتماد راویوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کے بارے میں آئی ہیں ہاں البتہ ہم اس کی تشریح میں نہیں پڑتے ہم کہتے ہیں جو ایمان اللہ کی صفات پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی وہ ہمارا ہے اور جو شخص اس پر بحث کرتا ہے وہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جب خود ہی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور جسی طلی بات اشار فرما کے چپ ہو گئے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بس اسی طرح چپ رہے اور جسی تلی بات کریں یہ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت کا عقیدہ تھا جو اس کے خلاف کرے گا وہ الگ ہو جائے گا یہی وہ چیز ہے اہل سنت والجماعت اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ تحمت لگائی ہے امام بونی فا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ تک انہیں حدیث نہیں آتی تھی اگر وہ غور فرماتے تو انہیں پتہ چل جاتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منصوب کرنا کہ وہ قرآن کے مخلوق ان کے قائل تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے اور امام محمد جہمیا فطرے سے تعلق رکھتے تھے اور افسوس کی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ان قمت لگانے والوں میں شامل ہیں یہ سب چیزیں سمیری نے خود نقل کیا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا میرا مسلک اور دین وہی ہے جو امام و حنیفہ کا اور امام یوسف کا ہے اور پھر فرمانے لگے جو حضرت ابو وکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا تھا فرماتے تھے جس چیز پر خل پائے راشدین کا ایمان اور یقین تھا اور پھر اسی ایمان کو امام و حنیفہ اور امام یوسف نے روایت کیا میرا بھی وہی چیزوں پر ایمان ہے راہم اللہ اس لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی باتیں وہی تھیں جو امام نیسا رحمت اللہ علیہ کی تھی اور یہ جو تحاوی ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب اللہویہ اس میں وہی چیزیں ہیں اب بھی اگر کوئی آدمی تنگ دلی سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کبھی جہمی کہے کبھی مرجعی کہے تو وہ جانے اور اللہ جانے کتنے دن کی بات ہے اللہ کے یہاں پہنچنا ہے یا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط سے گفتگو کرنے میں اور اتنی اچھی عربی بولتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن امام محمد رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اترائے نازل ہوا ہے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کال ہے کئی لوگوں نے نقل کیا امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے بس ایسی فصاحت اور بلاغت امام محمد رحمت اللہ کی زبان میں تھی جچی تلی نپی تلی باتیں کرتے تھے اور ایک سے ایک نگینا جڑتے تھے گفتگو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جسے ہم فکرے سے نکال دیں تو فکرا بےکار نہ ہو جائے اور ماتے تھے میں نے امام محمد رحمت اللہ سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ ایک طاقتور اونٹ پر لاد دیا جائے تو وہ بیٹھ جائے اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اونٹ باقی مرغل اونٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور امام شافی رحمت اللہ نے کہا امام مالک رحمت اللہ سے زیادہ بڑا استاد میں اپنے استاد امام محمد رحمت اللہ کو سمجھتا ہوں اور اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف کریں تو وہ گواہی دیں گے کہ امام محمد رحمت اللہ جیسا فقیر انسان ماں نے پیدا نہیں کیا اور پھر عجیب بات امام شافی رحمت اللہ نے کی انہوں نے کہا میں نے امام محمد میں علم دیکھا دین دیکھا اور عقل بھی دیکھی اور اتنی عقل والا انسان میں نے نہیں دیکھا اور جب کسی مسئلے پہ وہ بولتے تھے تو ایک حرف آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی قرآن کریم کی طرح بالکل موتیوں سے پیرویا ہوا کلام ان کا تھا ایک دفعہ امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا اللہ نے دو آدمیوں کے ذریعے میری مدد کی ایک سفیان اجینا کے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ یہ سفیان ابن امام شافی رحمتہ اللہ علیہ امام احمد اب نمبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے اساتذہ حدیث میں ان دونوں نے شافی اور رحمت رحمت اللہ حدیث حضرت سے ہی پڑھی ہے اور یہ سفیان ابن اجینا جو ہیں انہوں نے حدیث کس سے پڑھی ہے انہوں نے امام, امام،, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے پڑھی اسی لیے ابو حنیفہ جیسا آدمی نہیں دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان سے حدیث پڑھی سفیان ابن اینا نے اور سفیان ابن اینا سے حدیث پڑیا امام احمد ابن حنبل نے لی اور امام شافی رحمۃ اللہ علی مجمعین انہوں نے لیے. اسی لیے شافی رحمت اللہ کا اللہ نے دو آدمیوں کے ذریعے مجھے علم دیا حدیث میں سلطانہ کے ذریعے اور فقہ میں محمد بن حسن کے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ خود امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تو اپنے حجرے میں بیٹھے تھے چاروں طرف ان کے لوگ تھے تو میں نے ان کے چہرے مبالک کو دیکھا تو جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی چہرہ تھا چاند جیسے چمکتا ہے ایسی پیشانی چمک رہی تھی اور بہترین لباس پہنا ہوا تھا اور میں نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑا جس میں امت کا اختلاف تھا میرا خیال تھا کہ اپنی رائے دیں گے تو میں اس پہ بحث کروں گا لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح بالکل صاف مسئلہ ایسے بیان کیا کہ اپنے مسلک کی تعید بھی کیمامو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فکا کی تعید بھی کی اور پوری تقریر میں کوئی ایک لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں انہیں پکڑ سکتا اور ایسا شخص تھا جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی تھی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے اور پھر فرمانے لگے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام محمد کب کیا کہتے ہو وہ تو دل کو علم سے اور کانوں کو خوبصورت کلام سے بھر دیتے تھے ایسے تو نہیں تھے رحمت اللہ علیہ جو اکابر علیہ اللہ علیہ سے تھے انہوں نے بچپن میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بچے تھے کھیل رہے تھے تو اس بچے کو غور سے دیکھتے رہے اور فرمایا یہ بچہ زندہ رہا تو بڑی شان کا جوان ہوگا اور رات کے تین حصے کر دیے تھے ایک حصے میں سو جاتے تھے ایک حصے میں نماز پڑھتے رہتے تھے اور ایک میں جو آیا اسے پڑھا ہے. کسی نکاضرت نیند کیوں نہیں کرتے پوری تو فرمانے لگے کہ جتنے مسلمان سوتے ہیں نا یہ ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے ہی سوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آئے گی فتوے کی ضرورت ہوگی تو ہم سے آ کے پوچھ لیں گے تو اگر میں بھی سونے لگ جاؤں تو فتویٰ کون دے گا ان کا دین سائے ہو جائے امام تحابی رحمت اللہ علیہ جن کی یہ عقیدے کی بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ قاضی ابن ابی عمران سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا امام محمد رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک بٹا تین حصہ قرآن کا پڑھ لیتے تھے یعنی دس پارے روزانہ پڑھتے تھے حافظ رحمت اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھا ہے امام محمد رحمت اللہ عرا تذکرہ نہیں لکھا لیکن دیگر محدثین نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حفاظِ حدیث نے شمار کیا ہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی اتنی باتیں ہیں امام محمد رحمتہ علیہ کی تعریف میں نقل کرنے کے لیے بھی کئی گھنٹوں کی بحث اور کئی گھنٹے چاہیں لیکن حیرت ہے شیخ الاسلام ابن تین رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کو نہیں مانا عجیب لگتی ہے بات شیخ کو یہ کیسے غلط فہمی ہوگی یا تو اس تاریخ پر نظر نہیں گئی یا یہ کہ کچھ اور تحریر فرمانا چاہتے ہوں گے کچھ اور ہو گیا ہوگا اب بتانیہ رحمت اللہ علیہ سے وسیع معلومات کا آدمی شیخ الاسلام اپنی صدی کے مجدد کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کریں مگر انہیں لکھا ہے یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی امام نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے اور ان کے یہاں جب پڑھے کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور شافی رحمۃ اللہ ان کے شاگرد نہیں تھے تو اس غلط میں فیملی کئی کتابیں امام محمد رحمت اللہ علی لکھی امام شافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا موٹاپا پر ذہانت یہ جمع ہوتے ہوئے میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا عام طور پہ مشہور ہے نا کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے اس کا دماغ باریک باتیں کم سوچ سکتا ہے مٹاپہ آ جاتا ہے سستی چھ جاتی ہے تو امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ موٹاپے کے باوجود کسی آدمی میں ذہانت دیکھی تو امام محمد رحمت اللہ نے دیکھی امام محمد رحمت اللہ نے بہت کتابیں لکھی ہیں مبسوط ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے امام یوسف رحمت اللہ سے جو کچھ پڑھا ہے اس کو لکھا ہے کتاب الاصل بھی اس کو کہتے ہیں یہ محتاط امام محمد دوسری کتاب ہے ان کی اس میں انہوں نے وہ احادیث امام مالک رحمت اللہ سے پڑھی ہیں انہیں لائے ہیں تیسری کتاب ان کی جامع صغیر ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی روایت سے جو کچھ امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کے فتوے پڑھے ہیں لکھے ہیں ان کو روایت کیا ہے پانچ سو تیس کے قریب قریب مسائل ہیں ان میں اور ایک سو ستر مسائل ایسے ہیں جس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے خود بھی اتحاد کیا ہے اور اپنے ائما ابو یوسف عبی کا رحمۃ اللہ علیہ اختلاف بھی کیا ہے یہی خوبی ہے اس باغ کی کہ ہر رنگ کا ہر خوشبو کا پھول نظر آئے گا پانچویں کتاب ان کی جامع کبیر ہے اس میں انہوں نے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی لکھے اور جامع کبیر اس کی بڑے بڑے نامور فقہاء نے شرو لکھیں اور یہ کتاب قلمی نسخہ تھا حیدرآباد دکن والوں کو اللہ جزائے خیر دے وہاں انہوں نے اس کتاب کو چھاپا اور پھر اس کے بعد یہ عام ہو گئی پھر وہی چھاپا مصر میں پہنچا تو مصر والوں نے بھی اسے چھاپا تھا اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو হানিف رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد جب مدینہ منورہ گئے ہیں 3 برس امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھائے تو وہاں انہیں کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا اہل مدینہ کی کو کتاب الحجہ علیہ اہل المدینہ سے انہوں نے پوری کتاب لکھی سیر صغیر یہ کتاب جو انہوں نے لکھی اس کی وجہ یہ ہو گئی تھی کہ امام عوضائی رحمت اللہ علیہ نے شام میں انہیں پڑھانے کے دوران ایک مردہ فرمایا کہ اراد والوں کو کیا پتا کہ سیرت کیا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ نے دو کتابیں لکھی سیر صغیر اور سیر کبیر اور باقی کتابیں اس کے علاوہ ہیں اور پھر خلفۂ وقت اپنے ساتھ لیے لیے پھرتے تھے وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایسا علم ان کے معاصرین میں بہت کم لوگ تھے جن میں موجود تھا اور پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا جیسے اللہ کے بہت سے سے اچھے بندے ان سے پہلے گزر چکے تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ایک سو ہجری کے قریب قریب ہوا ہے انتقال جلدی ہو گیا تھا ستاون برس کی عمر میں تو وفات سے پہلے روتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے تو کسی نے پوچھا کس وجہ سے رو رہے تو فرمایا سفر کیا تھا خلیفہ وقت کے ساتھ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ سفر میرے لیے تھا یا حکومت کی خوشی کے لیے تھا اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ علامت ہے اللہ کے اچھے بندوں کی کہ نیتیں صاف اور اعمال پاک اس کے باوجود اپنے پہ تومت رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا وفات کے بعد کسی نے خواب نے دیکھا اور عرض کیا کہ کیا بنی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مغفرت بھی ہو گئی اور بڑے انعامات سے نوازا گیا اور جب پیشی ہوئی تو میں ڈر رہا تھا تو مجھ سے پوچھا بارہ نے کہ محمد ڈرتے کیوں ہو میں نے کہا اللہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو زندگی میں گنا ہوئے ہوں گے ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھ میں رکھتے یہ علم دیا ہی اس لیے تھا کہ آج کے دن تجھے عزت سے نوازیں اور پھر مجھے جنت میں بھیجا اور وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے دو درجے اوپر دیئے ابو رحمت اللہ کہنے کیا وہ تو عالی اللی جین میں یہ ہیں وہ فقحا جن کے متعلق حجت الاسلام ابو جعفر تہاوی مصر میں رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضہ ذکر و بیان عقیدت میں یہ ذکر کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ جو اس امت کے بڑے بڑے فکہ کا تھا جن میں ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت اور دوسرے ابو یوسف یاقوب بن ابراہیم اور تیسرے ابو عبداللہ محمد بن حسن شہبانی رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو یہ ان کے عقیدے تھے جو آگے آ رہے ہیں وما یا اور دین میں عقیدوں کے بارے میں ان کا جو ایمان تھا ان کا جو یقین تھا میں اس کا بیان کروں گا وہ دین اون ہی رب العالمین اور اسی عقیدے کے تحت اسی عقیدے کے ساتھ اسی عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس رب کے سامنے جھکتے تھے جو تمام جہانوں کا پرورتکار ہے